بردالی لوگ غلط کرے رہی لے کر پرابلم ہے بردالی بند کیا کون سا چل رہا تھا اس کے آگے تو بند گا لگا بولے ہیں اچھا کچھ کر نہیں رہا محمود صدی الکریم حالات کا دار و مدار اعمال پر ہوتا ہے اور یہ بات سمجھنا کہ حالات کا دار و مدار امال پر ہے یہ نبوی فراست ہوتی ہے آواز آخر تک آ رہی ہے جی کس کس کو آواز نہیں آ رہی جی جس کو آواز نہیں آ رہی آج کھڑا کریں گے سب کو آج سوکھا رہی ہے جی آلات کا دار و مدار امال پر ہوتا ہے اور اس بات کو سمجھنا یہ نبی فراست ہوتی ہے ہے بہت سادہ بات ہے لیکن اس کو انسان سمجھتا نہیں ہے انسان جی نہیں سمجھتا ہے کہ فلانے سرو کے ساتھ فلانا فرانے آدال کا تعلق وہ فلاح سے فلام بات ہوگی اسلام سبق سے فلام بات ہوگی یہ اس باب کے پیچھے ہی چل ہوتا ہے اور سادہ سی بات کہ آلات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے یہ لمبی فراست ہے یہ اس کو سمجھ نہیں آتی لہذا یہ اسباب کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اس خیال سے کہ اس حالات درست ہو جائیں گے اور جتنا اسباب کو درست کرتا ہے حالات اتنے خراب ہوتے جاتے ہیں کیونکہ پودا کا خشک سو رہا ہو پودے کا پھل ناخش سو رہا ہو تو کسور اس کی جڑ کا ہوتا ہے ماہر مالج جو اس کی جڑ کی تشکیل کرتا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نسمج آدمی جو ہے اس کے پتوں پر پانی ڈال رہا تو ترتیجہ نہیں نکلتا سارے دانشور سارے فلاسفر سارے لیڈر یہ سارے کے سارے یہ اس ترتیب پر چل رہے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی بے وقفانہ ترتیب بے وقفانے اپروچ کی یہ عالم الحر نمیر حایات دنیا محمد آخرت سے ہم غافل ہوں دنیا کی زندگی کے ظاہر لوگ کو تو جانتے ہیں آخرت کے بارے میں یہ غافل ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کے ظاہری حالات کو جانتے ہیں ہمارے پنزیپد... میرے جو پرنسپل ہوتے تھے وہ فوج ریٹائرڈ میجر جنرل تھے اس زمانے میں پاکستان کی فوج کا چیف میڈیکل آفیسر میجر جنرل تھا لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہوتا میڈیکل کور میں لیفٹنٹ جنرل کی فورس نہیں تھی ایمرجینئر بہت سے آدمی تھے ریٹائر ہوئے تھے موک نئے خالص تاجر گزار پانچ کے نمبازی آدمی تھے اور تھے وہ پروفیسر آئیجین کے تھے جو پروینٹیو میڈیسن سے کہتے تھے آئیجین آئیجین کے پروفیسر تھے عجیب آدمی تھے یعنی ان کی کلاس اس زمانے میں میڈیکل کوسل کا جو رول ہے نا اسے میڈیکل اسٹڈی جو ہے یہ آٹھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہے کلاس آٹھ سے پانچ تک وہ ترتیب ایسا ہے کہ آٹھ سے نو تک ایک کلاس ہے نو سے ایک بجے تک جو ہے تو وارڈ کی پریکٹس ہے ایک سے دو بجے تک لنچ اور پر بریک ہے اور دو سے تین تک دوسری کلاس ہے اور تین سے پانچ تک پھر وارڈ فیکٹس ہے یہ ہم نے کیا ہوگا کہ پھر بعد میں ڈاکٹر صاحبان نے اس کو چھوڑتے چھوڑتے ختم کرتے کرتے آپ یعنی میڈیکل کے صلاح بار ایک تا دو بجے کوئی کلاس نہیں ہوتی ہے ایک تا دو بجے اس میں سب لڑکے, لڑکے لڑکیاں آ کر کے انجینئر کے گرتا گر جمع ہو کر اس میں جو تو لیونگ میسجز کرتے رہتے ہیں آمنے سامنے کے میسج کوئی پرسانی ہاتھ نہیں کوئی پرسانی حال نہیں کیونکہ ایک تا دو بجے یا آپ کے پاس ایک گھنٹہ اہم انطلبات کا ہو رہا ہے اس میں بھی ہم بات سکھائیں خیر ہمارے پروفیسر صاحب دو تا کلاس کہتے تھے ایسے کہ انہوں نے کہا تھا چونکہ ایک گھنٹے کا بیک ہوتا ہے حاضری پانچ منٹ کم تین دو ہوگی حاضری پانچ منٹ کم دو ہوگی ہو وہ ان کا اسٹیشن آ کر رضی لے لیتے تھے اور تین بجے آ کرو ان کے ہاٹ بولنا شروع ہو گا اور جب گھڑی کی سوئی چار کو چھوتی تھی تو بندہ تھا انہوں نے ایک واقعہ میں سنایا میں نے کہا کہ ایک علاقے میں فوج پوج کے ایک علاقے میں پھیل گئی آہ بیماری دستوں کی اور نے مقامی علاج معالجے تشخیص طے سب کچھ کر کرا کے آخر میں انہوں نے کہا کہ چیف آرمی میڈیکل آفیسر جو ہے اس کو کنسلٹ کیا گئے کہتے مجھے کنسلٹ کیا کہتے میں کیا اس جگہ کا خود معائنہ کرنے کے لیے کیا جو وہاں پر پہنچا ان سے میں نے کہا کہ مجھے اپنا بورچی کھانے کا عملہ میرے سامنے کراؤ مجھ سے ان سے ملاقات کراؤں ان کا بورچی لایا گیا میں نے کہا کہ اپنا ناخن دونوں سے کیے اتنے لبنے لبنے اس ناخن اتنے نیچے اس کے محل محل چٹے پڑیں گے اور اس محل میں بلٹری کی کالونیاں اور اس کا وہ سلاد اٹھا کر ایسے ان کو ڈالتا اور سب کو اپنا فیصلہ تقسیم کرتا دو میرے گیس کو لے جا کر اس کے نخن کٹواؤ اور اس کو ہاتھ دلا کا آئیجین کو پرسنل پرسنل اسلامی اسلامک آئیجین سکھاؤ مساؤ کا مسئلہ حال ہے آپ کے ادھر ختم ہوگا میں کہا کے آدمی کو نبی فراست حاصل تھی نا نبی فراست حاصل تھی کیا حالات کا تعلق آباد سے ہے اسلامی شخصی صفائی کا جو حکم ہے اسلامی شخصی صفائی کا جو حکم ہے وہ وہ توڑا گیا ہے وہ حکم وائلیٹ ہوا ہے آپ لوگ وائلیٹ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں توڑا گیا ہم کہیں آپ کے حساب کو پتہ نہیں چلتا شیوں والا واقعہ ہے نا پٹھانوں کا کچھ علاقہ کے لوگ نئے نئے شیوئے ہوئے لا کر بیان کرنے کے لیے آیا اسے بہت بیان کیا لیکن نہیں روئے لوگ کیوں کہ پٹھانوں کا لڑے اور مرے اور اس وقت اثر نہیں ہوتا پٹھان جی. کہ لڑے اور ایسے لڑے کیسے چھتے ہیں کرنے کا کام کرتے سے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں لوگوں کو کیسے بلائیں گے حالات نازک ہونا اور غم کے کی حالات کیسے بیان کریں گے تو نے کیا آپ لوگوں سے کہیں گے کہ اردو دا سے حالات تھیں کہ بیان نسار کر در درخ نہ ہو تو نسوار کیسے بڑھا بھی پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہلاک بڑے نازک ہیں جی دوستان میں خاص <تصفح> طور سے زندگی کو پھر بولا اب سارے بیان میں دکھ کر کے درمیان میں لا کر آئی پھر لوگوں کو پتا چلا جی. جی. پھر لوگوں, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے جی. کو بیان وائلائشن نے کہا کہ اسلامی شخصی رفائی کا جو حکم ہے وہ وائلائٹ ہوا ہے اس کو توڑا کیا اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ آیا ہے ان بات کو میں نے کئی بار پہلے کہا ہوا ہے کہ شریعت فرائض ہیں واجبات ہیں سنتیں ہیں مستحبات ہیں اور آداب ہیں امر کی ترتیب جو ہے نا مشتابات اور آداب مشتابات میں خلافولہ کو بھی پہلے اولا اور خلافولو کو بھی شمل کرتے ہیں ایک چھ ساتھ طریقے شریف پر عمل کر جاتے ہیں آداب جو ہے تو زندگی کے مختلف کاموں کو کرنے کے اچھے اچھے طریقے ہیں ان پر آپ عمل کریں تو آپ کا ثواب ہے عمل نہ کر سکے تو گناہ نہیں ہے گنا نہیں ہے آخرت کا گناہ نہیں ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے آداب ترک کرنے سے عام خطرناک نتائج بھگت سکتے ہیں آپ ترقی آداب کے عام خطرناک نتائج بھگت سکتے ہیں میں اپنے کالج میں بیٹھا ہوا تھا میں کہا کہیں نے کہ ایک عورت بننا چاہتی ہے آیا یہ اندر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بیٹے کی شادی ایک کاٹ دینے کے خود لے آئی ہوں اور مجھے یاد آئی میں نے کہا ہمارے پڑوسی لگے ہوئے تھے ہم بہت غم بہت گمزدہ ہیں بہت دکھی ہیں ہم اخبار میں جو خبر آئی تھی میرے دو بیٹوں کی موت کی ہاں میں نے یاد آئی میں نے کہا آپ کے بیٹے خبر تو میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے یہ پسند چلا کہ آپ کے بیٹے تھے ایک بیٹا تھا کہ وہ میڈیکل کالج میں سلیکٹ ہوا ہوا تھا پائلٹ سلیکٹ ہوا ہوا تھا اور کیا ہوتے سلیکشن ہوئی اور دوسرا جیسے آخری سال میں تھا کہ کیا اسلام آباد گئے ہیں کسی کے مہمان ہوئے ہیں رات کو گیس جلتی چھوڑی وہ کس طریقے سے بجی ہے پھر کمرہ جو ہے تو پھر آئی ہے کمرہ گیس سے بلا ہے اور اسے وہ دونوں بدل پائے گی شریعت کے آداب ہے جب رات کو سو تو روشنی کو گل کر دو شراب کو گل کر دو آگ کو بجھا دو درازوں کو بند کر دو بند کر دے پسند الرحمن نہیں پڑھو آداب ہے آپ نے عمل نہیں کیا تو آخر کر تیرا سے کوئی پکڑ نہیں ہوئی لیکن دنیا کے لحاظ سے اتنا عظیم نقصان اٹھایا اتنا عظیم نقصان کہتے ہیں شریر کے کسی چیک کو کسی چیک کو بھی بیلبی اور سستی کو جیسے نہیں چھوڑنا چاہیے معمولی سے معمولی بات کو بھی بیلبی اور دوسرا کیا،, کیا بات بولی تھی سستی اور بحتیاتی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہر بات کو پورا کرنے کے علومت اور محمود علی اللہ نے آلات رکھے ہوئے ہیں ایک بزرگ کو آخری زندگی میں پتہ چلا کہ جس وقت وضو کرتے ہیں تو پیروں کے خلال ایسے کرتے ہیں مجھے نیچے سے کن لاتے ہیں اور انہوں نے جو خلال کیا ہوا تھا وہ اوپر سے کرتے رہتے تھے انہیں کتنے سالوں کی نمازیں دہرائی ہیں یہ نمازیں میری ایس مستحب کے عمل کے ترک کے وضو کے ساتھ ہوئی ہیں گیارہ اس نماز کو میں دوراؤں گا دو لو جی؟ میں نے جو کہا تھا آپ کا آواز آ رہی ہے اس وقت آپ کا آواز آ رہی تھی آپ اٹھ کر آگے آئے اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کو آگے نہ تھا آپ کی سلسلے سے ابھی مناسبت مکمل نہیں ہوئی اب دیکھے تو میں نے یہاں کہا وہاں بیٹھا میں نے یہاں نہیں کہا وہاں بیٹھا آپ کو آواز آ رہی ہے جی مضمون پر سمجھ رہے ہیں تو ساتھ ہی نئے, نئے ہوتے نا انہوں نے بیٹھنا ہوتے آگے اور وہ جا کر بیٹھتے ہیں پیچھے تو کیا ایک تو مضمون ہوتا ہے جدا مناسبت نہ ہونا طبیعت سے آواز سے اور فوجی گم ہونا ابھی سمجھتے نہیں ہیں مضمون کو دو بارہ آدمی آ کر کہتے سمجھ ہی نہیں آتی ہے آپ اسے ساتھ جا کر دیکھیں پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کیا بات کر بیسے کہ بیرس ناقص وزو کے ساتھ ہوئی ہے تو شریعت کے کسی شخص کو بھی سستی اور بے تنہیں نہیں چھوڑنا ہوتا کسی مجبوری سے آدمی نہ کر سکا اس پر سر شریعت نے چھوڑ دی ہے یہاں تک کہ شریعت تو کے فراض کو آدمی اگر قادر نہ ہو جائے یا بس ہو جائے تو اس کی بھی چھوڑ دی ہوئی ہے ہمارا قانون کی انگریزی قانون کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اگر رستے اس میں چھوڑو گے زیادہ اصل جو ہے سگم کو توڑ کر یا رشوتیں لے کر کام کرنا پڑتا ہے تو قانون میں بھی اور نف... اور انسانوں کی خرابی وہاں قانون میں بھی خرابی ہوتی ہے خنزیر کے گوشت کا خنیر کا نام سن کر کتنے میں تکلیف ہو جاتی اور اے... اے... آئے گا کہ آئے تھے جی ڈاکٹر صاحب والا حرام کیا گیا تم پر خنزیر اور مردار اور وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ضبح کی گئی ہو جائے گا تم اصرار میں پڑ گئے کہ موت کا خطرہ ہو گیا ایسے مستیف کے حالات آ گئے ہیں اور زندگی بچانے کے لیے سوائے ان حرام چیزوں کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے اور تم محمد اللہ باغوں والا آدم نہ تو اللہ تعالی کے حکم کو توڑنے کے لیے تم اس بات کو کر رہے ہو اور نہ مزہ لے کر پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہو صرف زندگی بچانے کے لیے اتنا کھا رہے ہو کہ صرف زندگی بچ جائے فلا ایسما لے کے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں قرآن کا قانون سازی کا اپنا سلوب ہے یہ قانون جو ہے تو سٹیکٹ ہے رجڈ نہیں ہے ہاں جی کہ کسی سے گجائش ہی نہ ہو اللہ گزائش یہاں تک چھوڑی ہوئی نہیں لیکن عمل کے لحاظ سے تو معمولی سے معمولی آزاد جو ہیں ان کو بھی سستی سے اور بے تلبی سے ترک نہیں کرنا اس ہو سازی کہہ رہے تھے کہ ہم اجتبا پر جا رہے تھے راستے میں بسیں کھڑی ہوئی نماز پڑھی تو امیر صاحبان نے اعلان کیا کہ سفر میں سنتے چھوڑنا سنتے سفر میں سنتے چھوڑنا سنتی ہوں سنتے, سنتے پڑھ نہیں جی اور کم تھے اور کمیل بھی گلاوت ہے کم تھے کمل بھی گلاوت یہاں اگر آپ کسی ریل میں ہیں یا کرائے کی بس میں ہیں جس میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے حرج ہو رہا ہے وہ رکتے نہیں ہیں دو دوارے کال پڑ کے جلدی سے جا کر بیٹھ کے اب ریل کا وقت ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے نہیں جی. بس میں ہم تو چار آدمی نماز کے گرے اٹھے ہیں اور ساری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی یہ ہنگامہ کر رہے ہیں یہ جدہ مسئلہ ہوتا ہے اپنا جب اختیار ہوتا ہے تو اپنے اختیار کے وقت سنتوں کا ترک کرنا بے تربلی ہے لامت ایج عدیش آزاد کہا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو عزیز ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ حسن زندگی میں ایک خبر میں سنتے پڑی تو میں ڈاکٹر بجلا صاحب سے کہا پردرشن اس کو داخل کیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے کیونکہ ہمیں اپنے استفتے کو مفتی چاہیے جو مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں آج کل بیٹھے ہوئے ہو سب پیدل ہوتے ہیں انی ابتدا کے اجتماع میں دو مفتیوں سے میں نے نمال پڑھائی ہے اور میڈیکل کا آخری سال کا جو طالب علم سے جو قرآن پڑھے نا اس کی طرح دونوں نہیں پڑھ سکتے پڑا کیسے بیکار کے طور پر پڑتا سارے کام خود ہی کیے تھے مگر میں نے پر تو نہیں کیے تھے نا کیا اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک مہینہ کا اس کو آیا کرتا ہے تو ایک مہینہ وقت دیا کرتا ہوں اور چند مسائل اس کو تحقیق کے والے کیا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے صفت میں سنتے کیوں نہیں پڑنی تو اس نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک, ایک فریضہ بیان ہے آپ کے واجب فرائض میں سے ایک فریضہ بیان شریعت ہے تو اس میں آپ کو بیان کرنے کے لیے ترک پر واجب پر عمل کا سواب ملتا تھا آپ کو سفر میں سنتے ہیں ترک کرنے پر واجب کا سواب ملتا تھا کیونکہ اگر آپ سب سفر میں سنتے پڑھ لیتے تو آپ کے لیے گنجائش ہی نہیں رہتی سبر میں سنتے تھوڑنے میں نے ہاں کہا کہ یہ ضرورت سے کبھی شاخ پڑھیے کبھی نہیں پڑھیے کبھی تاخ پڑھیے کبھی نہیں پڑھیے اور ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے چالیس سال سے میری اشاک تھی اور بیس سال سے میری چاش نظام نہیں ہوئی اس کی کیا بات ہے عدیز کہا کرتے ہیں کہ انتظام مالا التظم اس بات کو لازمی کرنا جو کہ شریف لازمی نہیں کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے تو یہ این کی اور الیکشن الجماعت کی کتاوں کی میں سے کوتاہی ہے اس کی کیا بات ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بیان شریعت ہیں آپ کا بیان شریعت کے فضل فضل ہے اگر آپ اشلاق کی پابندی ایسے کرتے سے ہم کرتے ہیں تو پھر مست نہ ہو رہتی وہ تو فضل سے موقع ہو جاتی تھیں اگر آپ اسے معازمت سے کہتے ہیں پابندی کر لیتے ہیں مشغی کی تو اس لیے آپ کو تو بیان بیان شریعت کے واضح کو سواب ملے ہوا ہے آپ کو ایک مسئلہ مودی سہملہ صاحب تھے مودی سہملہ صاحب نے میں نے کہا کہ مودی صاحب یہ سرفیہ کہتے ہیں کہ رات کو حالت جنابت میں سوئیں اس کا بہت روحانی نقصان ہوتا ہے انسان ضرور جو جی ہے مقد ہو جاتی ہے بات نہیں ہوتی ہے اس علاج کی, کی پرواز ملائل کی طرح چڑھنا سارا کا سارا ناکس ہو جاتا ہے باقی بات یہ ہے خدا نا خادثہ اگر آپ حالت جنابت میں سوئے ہوئے تھے بارہ بجے ایمرجنسی ہو گئی آپ کو مریض اسپتال پر لے جانا پڑ رہا ہے تو آپ جنابت میں جا وہاں صبح نماز آ رہی ہے جاتا ہے ٹھیک ہے فوری سیلفون اور پاک کرنے کے لیے لوازمات بھی نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ ایک گیزر اپنے اوپر بہائے گرم پانی کا فرض غسل جو ہے وہ ایک لوٹے سے ہو جاتا ہے فرض غسل ایک لوٹے سے مکمل تین بار دھونے کا جاتا ہے یہ اللہ باتیں کاب لوں گا طریقہ نہیں سیکھو گی اور پانی بانے کے اخلاق میں تو کیا مفتی کیا مودی کیا شہدین سارے مختلف اس رہا اخراف کیا سر صاحب ماشاء اللہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم ایل اتباف ہیں نہیں بڑے عمل کر رہے ہیں مرغی سے بکراتے ہیں گاڑی منڈے سے دکان پر اور اس کا وہ آدھا پاؤ کھال وغیرہ پھینک دیتے ہیں کوڑے کرتے آدھا پاؤ اللہ کی نعمت یہ شراب نہیں یہ تبذیر ہے صحابہ اقرار رضوان چند انتہائی سالے اور انتہائی مسئلے کے مائر حضرات تھے زبیہ ان سے کرایہ کرتے تبدیل کے گناہ گار وہ ایسے نہیں کام کرا تھا آپ نے ہمارے اضرل صاحب اضحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے تشریف لائے ہم سارے کے کیا کیا جمع ہوئے ہیں ارباب میں ہماری جو خانقاہ وہاں ان سے ملاقات ہونی تھی جوں داخل ہوئے تو تو ماشاءاللہ اللہ کے دریافت کو دونوں فرمایا ہو گئے وفات پا گئے وہ پورا مارشلات اور سارے پاکستان ہندوستان کے کیا علماء کیا مفتی کیا کیا سب ڈرتے تھے یوں آئے تو انہوں نے کہا کس لیے جمع ہوئے ہیں خبروں نے سب جایا ہوا تھا کہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہم جان سننے کے لیے یا آپ جان کریں گے تو سارے شف ہو گئے جی بس آپ حاضر ہوئے تھے ملاقات زیادہ کے لیے چلو سے ریزال چھوٹ گئی پھر نے کہا کہ ازو کے لوٹے کہاں پڑیں گے لوٹے کہاں پڑے ہیں؟ سارے ٹوٹے سے وضو کرتے ہیں بس سارا ہنگامہ بن گیا جی. لوٹے نہیں ہیں کہ تم ٹوٹی ہو سزو کیوں کرتے ہو یا لفظ خبر سوکھ سوکھ وہی اس وقت کرا دیا جی ابھی لوٹے لے کر آؤ کون لے کر آئے گا پیسے میں دوں گا ایک آدمی تھوڑا آگے سے دیکھا بے لے کر آتا بھی. اس کو پیسے دے کے جلدی جا کر لوٹے لے کر آؤ اتنا پانی کے خراب کر رہے ہیں یہ ہی پھر جب بیٹھ گئے تو ان کو جب وہ پھر بیان کیا انہوں نے ماشاءاللہ اللہ بیان کیسے کیا دھیان میں بلایا انہوں نے جو ان کو لگ علم دوفین تکوا جو فراست اور عمر کا جو غم اسی سا. ان کا اسی پرمایا ہو آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات اب آپ وہ پر بیٹھ جائیں تو ہم کیا کریں خیر یہ بات تھی کہ نبی فراست ایسی ہے حضرت فرماتے ہیں جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں اس بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں کہ کس عمل کے نتیجے میں میری یہ گرست ہوئی اور مجھے ٹھوکر لگی آجیو رام اور آجیو کہا کرتے ہیں سگبر کم گناہ کے خدے نہیں بولے یعنی مطلب ہے گناہ تو ہمارا نہیں ہے تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں سخبر کم گناہ کے نہیں بولے بولے ہمارے مہمان جو سجرت صحیح کے خیال پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں کیا ہوگا میں نے کہا کہ جب گندم پیسی جاتی ہے چکی پر پرانی جب چکی پر گندم پیسی جاتی ہے سردیوں میں تو چکی کے نیچے تو گندم کے دانوں کے چوٹ فوٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کا نسل نابو کیا جا رہا ہوتا ہے اور گن چکی کی مہک کے پاس بیٹھا ہوا سردی میں خوب گرم گرم آواز مزے اٹھا رہا ہوتا ہے اور آٹے کے انبار گردا گر پڑا تو اس کو کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں لیکن اگر آپ اپنے امال کو درست کریں گے اگر اپنے امال کو درست کریں گے کو اللہ کو راضی اللہ تبارک کو اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب کو لیں گے تو اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ لوگوں کو گدم کی طرح پیسا جا رہا ہو تب بھی آپ کی طرح آرام سے اور راہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ان شاء کل کے درس کی کون سی آئے تھی وتو فتن صلاح تو مخواصا واللم و تکوف نط اللہ توسیب المن خواصا ڈر وس فساد تھے جو صرف کرنے والوں کو اس, اس کا وبار کرنے والوں پر نہیں آئے گا بلکہ اس کا ابال جو ہے وہ عام لوگوں پر نہ کرنے والوں پر بھی آئے گا جس وقت سکری ڈھاکہ ہوا تھا نا سپوری ڈھاکہ جس وقت ہوا تو اتنا یعنی پاکستان میں ایسا خوف و راف ایسی بے چھائی ہوئی تھی کیونکہ جس باور میں میں پلا ہوا ہوں تو ہمارے بچپن میں ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ ہندو تو مسلمان کے آگے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا اور جس وقت انہوں نے نوے ہزار کو قید کیا اور ڈاکہ ہوا اس وقت آل انڈیا ریڈیو سے مولانا اسد مدنی صاحب محمد اللہ علیہ نے جو سیمت اللہ ہند کے صدر تھے ادھر مولانا سرمدنی احمد اللہ صاحب انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے ایک تقریر کی تھی اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کہاں ہے پاکستان کی مفتی جو مشرقی پاکستان میں لڑنے والی جنگ کو جہاد کہہ رہے تھے وہ میرے سامنے آ کر جواب دے اور میرے سامنے آ کر بات کرے اور میں ان, کے ان کی سمجھ کے لیے اور ان کے فین کے لیے اس بات کو کہتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں تم ظلم کی جنگ لڑ رہے تھے جس کے نتیجے پر میں اللہ کر ذلتہ میں شکست نصیب پر اور تم پر یہ برا دن دیکھنا پڑا اس تقریر پر ہم بڑے خفا ہوئے تھے مدنی صاحب جو کہ ہمارے اتنے بڑے بزرگوں کا سافزادہ ہے اور اتنا ہم ادارے کا سربراہ ہے اس سے ایسی تقریر کی اور پاکستان کے خلاف تقریر کی جس وقت ہندوستان میں گیا سن اسی میں اکہتر میں یہ واقع ہوا تھا ایک اسی میں ہم جنگ ہندوستان گئے تو ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا جس پر سکوجے ڈاکہ ہوا تو تین دن کا راشن ہم گھروں میں ڈال کر ہم باہر نہیں نکلے وہ کہتے ہیں ہم منہ دکھانے کے لیے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے ہندوستان اتنی ذلت اور اتنی بہتری ہو رہی تھی کیا جب ازرمی صاحب کی تقریر ہوئی تو اس تقریر کے بعد پھر ہم باہر نکل سکیں ہمیں پتہ ہوا کہ یہ مسلمان کو شکست نہیں یہ ظالم کو شکست نہیں اور یہ مسلمان مجاہد نے ہار نہیں ڈالے یہ ظالم نے ڈالے خیر پاس بہت بڑے حالات ہیں اس میں پھر رائے والوں نے دو سو آدمیوں کا کافلا چلایا پورے ملک میں وہ جگہ جگہ جا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے پھر بیان کرتے تھے لوگ اتنا حوصلہ ہار چکے ہیں کہ اب ان کی ان کے حوصلے کو بلند کیا جائے مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آسابی لحاظ سے بند لحاظ سے تو میں کمزور نہیں آسابی لحاظ سے وہ اتنا خردماگ ہوں میں کہ جس وقت آدمی مجھ پر فائر کرنے کے لیے آ رہا ہو تو میرے حوصلات خطا نہیں ہوتے اللہ کا احسان ہے مجھے اس وقت گزارا تھا کہ میں آپ کیا کروں گا بلکہ کیا کرنا ہے مقابلے لیکن اس وقت سکون ڈھاکا ہوا تھا اتنا ٹینشن آیا تھا کہ مجھے باقاعدہ سائیکیٹرک مریض کے اثرات دماغ پر محسوس ہوئے اتنا غم ہوا تھا اس وقت دماغی ساتھ میں پڑھ رہے تھے تو میں نے ساتھی سے کہا فقط اس نے فخر سیدھا نکالی مستق میں نے کہا کہ آج جاتے ہیں میں کہ میرے ساتھ جاؤ اس نمبر پر میں قبضہ کرتا ہوں اور آج تقریر کروں گا میں اس تقریر کے بعد پھر میں نے لانگ مارچ پر نکلنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے اور اس وقت واپس آئیں گے جب جبکہ سکول ڈھاکہ کا بدلہ لے لیں گے ہمارے صاحب رحمتہ اللہ سات دن تک کھانا نہیں کھا سکتے اور سکور ڈھاکہ کے بعد بڑا سا کے کھجوری میں ہمارا ایک اجتماع تھا اس بسر ہمارا امیر ہوتے تھے شبی قریشی صاحب وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور اس اجتماع میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوئے ان کے فات ہو گئی ہمارے بناسہ فرماتے تھے کہ سکور ڈاکہ کے غم نے اس کو کھا لیا سکور ڈاکہ کے غم نے اس کو کھا لیا اور ضرور پرواز کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آخری کلام انہوں نے مجھ سے کیا ہے اچھا وہ جو قافلہ آیا تھا نا قافلے نے ایک خواب کا تشکرا صرف پشاور میں کیا پشاور میں منگل نے خواب کا اعلان کیا کہ فیصل آباد کے ایک بزرگ نے خواب دیکھا ہے اس کو حضور صلی اللہ میں زیارت ہوئی ہے اور زیارت ایسے ہوئی ہے کہ ممبر پر آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے علماء کی دو جماعتیں علماء کی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور ان میں سے ایک ہلکے کمزور بدن کے عالم کھڑے ہوئے سفید کے کپڑے تھے وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہندوؤں کی فوجیں فاتحانہ انداز میں ڈھاکہ میں داخل ہو گئی تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے چشم مبارک سے آنسو روانہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ وہ ثانیہ ہے کہ اس وقت آسمان کے فرشتے بھی روئے آسمان کے فرشتے بھی اس پر روئے لیکن اس وقت تمہاری مدد نہیں کی گئی اس موقع پر تمہاری مدد نہیں کی گئی اور ہمارے کہ اگر تمہاری اور تعلیم بے پردگی اور تمہارے حاکم جو رشورت اور تو کافی ساری باتیں فرمائیں گے اگر کوئی نہیں چھوڑیں گے تو پھر ایک فتنا بصورت ہے اختلاف اور فساد آئے گا اور پھر حضور صلی اللہ سے نہایت پڑی بد تک وہ فطنت اللہ تو صحیح خاص و عالم شریف الطاف کہ ڈرو اس اور فساد سے جس کا شکار اس کے مبتلا لوگ صرف نہیں ہوں گے بلکہ نہ کرنے والے بھی اس میں مبتلا ہوں گے نہ کرنے والے بھی اس میں مبتلا ہوں گے تو جب وہ یہ بات جان گیا ہمارا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں میں تو ہمارے ڈر کے کہہ نہیں سکتا تھا سکون ڈھاکے کے بارے میں مجھے بھی خواب آیا اور اس میں یہی آیت مجھے یہ پڑھ کر سنائی, سنائی گئی ہے وہ تب فدن طلّہ کسی خاص حوالہ تھا اب وہ فتنہ کیا ہے وہ فساد کیا ہے تو اس کی جو ہے تو کس کی تشریح کی ہیں یہ مفسرین نے دو اس کی دو تشریحیں کی ہیں ایک یہ ہے کہ امر بل معروف نئی ملکر کا ترک کر دینا باپ دیکھتے بیٹے بیٹیاں نماز نہیں پڑھ رہے آج آپ لی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بغیر ان کو اتنا کہتے بھی نہیں ہے کہ نہ کرو کھانا یہ دیتا ہے کو پاکٹ مندی ان کو یہ دیتا ہے داخلے ان کو یہ کرتا ہے لیکن रहा چتر میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے بل باروب نہیں کر رہا برائی سے نہیں روک رہا کہ برائی ہو رہی ہو اور اس کے روکنے پر اس کی, اس کی طاقت ہو قدرت ہو لیکن نہ روکے یہ کتنا ہے لیکن نہ ہو رہی ہو اس پر لا سکتے آدمیوں کو یہ اس کی نصیحت نہ کر رہا ہو سمجھا نہ رہا ایکٹ اس لیے یہ تو اس میں رضی اللہ عنہ کی روایت رضی اللہ عنہ کی روایت اور صدیق گز اللہ کی روایت یہ ساری انہوں نے بیان کی بکرہ نے خود میں فرمایا کہ میں جناب جناب رسول اللہ صلی اللہ سے اس بار کو سنا ہے کہ گناہ ہو رہا ہو اور اس کو روکنے پر آدمی کاغیر ہو اور نہ روکے تو اس وقت جو عزاب آتا ہے وہ نہ وہ کرنے والوں پر جو آتا ہے تو نہ کرنے والوں پر بھی وزاب ہوتا ہے ایک تشریح یہ کی ہے اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ اس سے مراد ترک جہاد ہے کہ جہاد کا جہاد وقت آ چکا ہو اور جہاد کرنا لازم ہو گیا ہو اور لوگ جہاد نہ کر رہے ہیں جس طبقے پر جہاد لازم آ گیا انہوں نے نہ کیا تو اگر جہاد میں ان کے دس ہزار آدمی مارے جاتے ہیں تو پھر ان کے بیس ہزار بھی مارے جاتے ہیں جب دشمن غالب ہو کر آتا ہے اور مزید جو ہوتا ہے کہ ان کی پردادار عورتوں کو پھر کافر بہزت کرتا ہے اور یہ کچھ نہیں کیا ان کے سامنے بہزت ہوتی ہے اور یہ کچھ نہیں کہا بھائی کیا کہیں بمن مجبوری بڑھنا پڑتا ہے بیان کرنا پڑتا ہے خیر جی میرے بھائی اپنے آپ ہار گروس کریں خود تکوا پر آئے اور اس کے لیے بقدر ضرورت ہے عمر بن معروف رہیں گے من کر کے کریں سمجھائیں لوگوں کو زبان سے سمجھائیں ہاتھ سے جہاں آپ کا بس چلتا ہے آپ نہیں روک رہے تو اس بار کو سمجھ آئے وہ ذمہ واری آپ کی میرے بھائی کیگر صاحب کہتے ہیں کہ دراگے پر دستک کوئی. میں باہر نکلا تو آج نہیں کہتا سا سو کیبل خراب جا کر ٹکولر آگے تمہاری کیبل چلتے تمہاری ہمارے گھر میں کیبل کیسے اس کا سدشن اگر ٹکولر کہا کہ دو بھائی جو دادا کمرے میں رہے انہوں نے رہائشوں نے دی ہوئی ہے. کھانا پینا یہ دے رہے ہیں اور امال اپنی مرضی بھی کر رہے ہیں شریعت کے ایک اصطلاح ہے کے مداحنت سے ترجمہ تو درد نہ اور کوئی ساتھی بتا کا کیا ماننا پڑتی دیش کا رموخیشن واقف کا مظاہرت بھائی دوسری تھا بےگرتی جس کا بس چلتا ہے وہ اگر روکتا نہیں ہے تو یہی آج مداحن اور دیوس ہے اور دیوس کا فرض واجب حاج روزہ ذکر زکات کوئی چیز بھی قبول نہیں ہے دیوس کے آمان الگ پاس قبول نہیں ہے آج کے لیے جا رہا ہے اور آ رہا ہے امریکہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے بھی سے نیاز کے دو لاکھ روپئے کا ڈاکیاں ابھی دوسرے مطلب مجھے بغیر سات دو لاکھ روپئے پکا کر چھوکروں کھڑے تھے تاکہ گرب نہیں کرے کہ باہر آگے ہمارے گھر کی بات نہیں سیکھی اس نے کچھ اللہ لا الہ